بسم اللہ الرحمن نحمد علوم و اللہ على الکریم بزرگوں اور دوستو کل کی مجلس میں حج کے احرام کا طریقہ الحمدللہ اللہ کے کرم سے اور ان کی توفیق سے عرض کیا گیا تھا اب ہمیں اصل مقصد کے لیے جس مقصد کے پیش نظر ہمارا یہ پورا سفر ہوا ہے اس مقصد کو ادا کرنے کے لیے روانہ ہونا ہے روانگی تو ایسے اور حج کے ارکان تو باقاعدہ آٹھ ذیل حجا کی زہر سے شروع ہوتے ہیں لیکن اگر گروپ والے ساتویں ذیل حجا کو وہاں لے جائے اور یہ اعلان کر دیں کہ آپ سات ذی الحجہ کو احرام باندھ کر تیار رہیں تو بلا تکلف آپ احرام باندھ سکتے ہیں ان کے ساتھ ضد نہ کریں کہ ہم کو تو آٹھویں دھیرجا کو جانا ہے ابھی سے ہم کو احرام باندھ لیں اگر وہ اپنے انتظامی مصلیحت کے پیشے نظر ساتویں دھیجا کو احرام باندھ کر روانہ ہونے کے لیے مشورہ دے رہے ہوں تو قبول کر لیں وہاں کسی سے لپن چھپن اور لڑائی جھگڑا تکرار نہ کریں مشورے سے جو طے ہو جائے اس کے مطابق عمل کریں ان شاء اللہ اس میں برکت ہوگی تو اگر مشورہ یہ ہو جائے کہ ساتویں دھلحجہ کو احرام باندھ کر ہمیں بنا پہنچ جانا ہے تو اس کے مطابق بھی آپ احرام باندھ کر پہنچ سکتے ہیں ساتویں دھیجا کو شام کو پہنچ گئے رات کو پہنچ گئے خیر رات وہاں گزار دیں گے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے باقی جو اصل منا کے اندر ہمیں مصنون طریقے کے مطابق عمل کرنا ہے وہ عمل یہ ہے کہ ہم ملا میں پہنچیں گے احرام حج کا مذہب ہوگا اور وہاں پہنچنے کے بعد ہمیں پانچ نمازیں ادا کرنا ہے بس یہی وہاں کا کام ہے آٹھویں دھلی جگہ کو بس یہی کام ہے ظہر کی نماز عصر کی نماز مغرب کی نماز عشاء کی نماز اور رات وہاں قیام کریں گے قیام کرنا اور وہاں ٹھہرنا سنت ہے وہی رات گزاریں گے اور نوی ذی الحجہ کی فجر کی نماز بھی ہمیں مینا میں ادا کرنا ہے یہ پانچ نمازیں مناہ میں ادا کرنا ہے یہ حج کا پہلا دن ہوگا اور یہ مختصر سا عمل پہلے دن ہے رات وہاں گزارنا ہے یہ پانچ نمازیں اور رات کا وہاں گزارنا حج کے ارکان میں داخل ہے مگر اس کا درجہ جو ہے وہ ایک سنت کا ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر اتفاق سے کوئی شخص اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے یہ پانچ نمازیں وہاں ادا نہ کر سکا اور اتفاق سے وہ نو ذی الخا کو احرام باندھ کر سیدھا عرفات پہنچا ہے اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے اور کسی عذر کی وجہ سے تو بھی انشاءاللہ اس کا حج مکمل ہو جائے گا اس کے حج کے اندر کوئی کمی نہیں آئے گی لیکن اگر موقع ہو تو جان بوجھ کر اس سنت کو چھوڑنا نہیں چاہیے جب ہم مکہ مکرمہ میں موجود ہیں تو پھر یہ خیال کر کے کہ ملا جا کر خیموں میں ٹھہرنا پڑے گا ٹینٹ میں مجاہدہ کرنا ہوگا فسٹ کلاس ہوٹل ہمارے پاس مکہ مکرمہ میں موجود ہے یہاں آرام سے ٹھہریں گے اور سیدھے عرفہ چلے جائیں گے تو یہ سنت کے خلاف ہے جان بوجھ کر بغیر وزر شریق کے ہمیں یہ سنت ترک کرنا نہیں ہے اس لیے کہ جب ہم وہاں پہنچے ہیں تو تھوڑے سے مجاہدے کے لیے اتنی فضیلت سے کیوں محروم ہو جائیں ہم اتنی بڑی سنت اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی آٹھویں دن حجا مکہ مکرمہ کے بجائے بنا میں گزارا ہے لہذا ہمیں تو حضر پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کی اتباع کرنا ہے اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے ہم خوشی کے ساتھ بشاشت کے ساتھ اپنی سعادت مندی سمجھتے ہوئے اور یہ خیال کرتے ہوئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع ہو رہی ہے الحمد اللہ رب العزت نے یہ مبارک موقع عناط فرمایا ہے اسی کے لیے تو ہم نے پورا سفر کیا ہے کہ ایک ایک رکن اور حج کا ایک ایک عمل سنت کے مطابق ادا ہو جائے تو اس سنت کو ہم کیوں چھوڑ دیں اس لیے جان بوجھ کر یہ سنت چھوڑنا نہیں ہے خوشی کے ساتھ ہم میلہ پہنچے اور پہنچنے کے بعد جیسا آپ کو بتلایا گیا ظہر عصر مغرب عشاء، آٹھویں ذیل حجا کی اور نویں ذی کی فجر کی نماز ادا کرنا ہے یہ حج کا پہلا دن ہوگا اس کے بعد حج کا دوسرا دن نو ذی الخا یوم عرفہ ہے نو ذی الخا کو آفتاب طلوع ہونے کے بعد سن رائز کے بعد انشاءاللہ شاء حجاج کے قافلوں کی عرفات کی طرف روانگی ہوگی اب ہم عرفات روانہ ہو رہے ہیں دل کے اندر خوشی ہو اپنے گناہوں کے اوپر ندامت بھی ہو استغفار بھی زبان کے اوپر ہو اور لبیک کی سزائے ہماری زبان پر رہے اپنی حاضری کو اللہ کے سامنے پیش کرتے رہے پیش کرتے رہیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ استغفار کرتے رہے آج کا یہ حج کا دن عرفہ کا دن حج کا اصل رکن ہے حج کا سب سے بڑا رکن عرفہ کا دن ہے اس کے بغیر حج ہوتا ہی نہیں حدیث پاک میں سرور کونین آقائے مدنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی ہے الحج و حج تو وقوف عرفہ کا نام ہے لہذا بہت بڑے رکن کے ادائیگی کے لیے جانا ہے بہت بشاشت بہت خوشی بہت مسرت دل کے اندر اس مبارک میدان میں حاضری کے اوپر خوشی بھی ہو ندامت بھی ساتھ ہو اپنے گناہوں کے اوپر استغفار بھی ہو لبیک کی سزائے زبان کے اوپر ہو بلند آواز سے لبیک پڑھتے ہوئے اب ہم عرفات روانہ ہو رہے ہیں عورتیں لبیک کے اندر اپنی آواز کو بلند نہ کریں اور مرد بلند آواز سے لبیک کہیں عرفات بہت مبارک میدان ہے بہت مبارک میدان کہا جاتا ہے کہ جب جنت سے حضرت حبا علیہ سلاۃ والسلام اتاری گئی جس حضرت آدم علیہ السلۃ والسلام اتارے گئے تو دونوں الگ الگ مقام پر اترے تھے حضرت حو علیہ السلاۃ السلام جدہ میں اتری اور حضرت آدم علیٰ نبی گنّا علیہ السلۃ والسلام کے متعلق ایک مشہور ہے کہ آپ سری لنکا کے اندر اس زمانے کے اندر سری لنکا انڈیا کے اندر بھارت اور ہندوستان کے اندر تھا تو ہندوستان کو یہ شرف ہے کہ آدم علیہ اللہۃسلام کا پہلا نزول وہاں ہوا ہے اس کے بعد ان دونوں کی پہلی ملاقات اور پہلا تعارف جنت سے الگ ہونے کے بعد میدان عرفات میں ہوا تھا اسی مناسبت سے اس کو عرفات کہا جاتا ہے عرفا کے معنی پہچاننا ایک دوسرے کے ارخان تعارف کا ہونا تو میدان عرفات میں سید حضرت آدم علیہ اللہ اور حضرت حو علیہ اللہ سلام کی ملاقات ہوئی بڑا مبارک میدان ہے عرفات میں سیدنا حضرت ابراہیم علیہ اللہۃ والسلام کی قائم کی ہوئی ایک مسجد بھی ہے مسجد نمیرہ بہرحال اب ہم طلوع آفتاب کے بعد عرفات کی طرف روانہ ہو رہے ہیں قافلے الحمدللہ پہنچ رہے ہیں عرفات کے میدان میں پہنچے زوال سے پہلے پہلے جب ہم پہنچ چکے ہوں تو زوال سے پہلے پہلے اپنی تمام ضروریات سے فارغ ہونے کی کوشش کریں استنجا وغیرہ ہو موقع ہو تو غسل بھی کر سکتے ہیں البتہ غسل میں صرف پانی ڈال لیں بدن کے اوپر شیمپو وغیرہ کا استعمال نہ کریں اور کھانے پینے وغیرہ جو ضروریات ہوں ان تمام چیزوں سے فارغ ہو جائے اس لیے کہ زوال کے بعد جو وقت شروع ہونے والا ہے بڑا قیمتی اور بہت ہی زیادہ مبارک وقت ہے اس کا ایک ایک سیکنڈ اور ایک ایک لمحہ ہمارے لیے بہت قیمتی ہوگا اس لیے زوال سے پہلے اپنے تمام کاموں سے فارغ ہو جائیں اور زوال کے بعد ہمیں جو وقوف ارفا کرنا ہے اس کے لیے ہم بالکل شوق اور ذوق اور بشاشت کے ساتھ تیار رہیں زوال کے بعد اپنے اپنے خیموں میں عام طور پر ہمارے تمام ساتھی ہوتے ہیں بہت بڑا میدان ہے اور مناسب ہی ہے کہ اپنا خیمہ نہ چھوڑیں خاص کر مستورات اس لیے کہ اپنے خیمے سے اور اپنے ٹینٹ سے اگر نکل گئے اور راستہ بھول گئے تو پورا حج ہمارے اسی چکر کے اندر گزر جائے گا ایک دوسرے کی تلاش میں تو مناسب ہی ہے کہ اپنے خیموں کے اندر رہیں اور اپنے خیمے ہی کے اندر جو عبادت وغیرہ کرنا ہے کر لیں البتہ اگر کسی کو عرفات میں جو مسجد المیرہ ہے وہاں پہنچنے کا موقع مل گیا کوئی اکیلا آدمی ہے تنہا ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کو رہنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے شوق کے اندر وہ مسجد المیرہ پہنچ گیا تو مسجد المیرہ میں پہنچنے کے بعد وہاں حج کا خطبہ ہوتا ہے اور حج کے خطبے کے بعد ظہر کی نماز اور عصر کی نماز جمع تقدیم کے طور پر ایک ساتھ پڑھی جاتی ہے اس کے شرائط ہیں وہ شرائط اگر موجود ہوں احرام ہو حج کا باندھ رکھا ہو امام حج کے پیچھے یہ نماز ادا ہو رہی ہو اور امام حج بھی اپنے اپنے اعتبار سے صحیح نماز پڑھا رہا ہو تو جمع تقدیم کی شکل یہ ہوگی کہ پہلے اذان ہوگی حج کا خطبہ ہوگا پھر اس کے بعد اقامت ہوگی اور اقامت کے بعد ظہر کی نماز شروع ہوگی اور ظہر کی نماز کا سلام پھیرنے کے بعد سنت اور نفل پڑھے بغیر فوراً دوسری اقامت کہی جائے گی اور اسی جگہ پر عصر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کر لی جائے گی ایک ہی وقت کے اندر ظہر اور عصر امام حج کے پیچھے ادا کی جائے گی اس کو جماعت تقدیم کہتے ہیں لیکن اس جماع کے لیے یعنی ظہر اور عصر کو ایک ساتھ ظہر کے وقت میں ادا کرنے کے لیے یہ شرط ہے کہ امام حج کے پیچھے ہم نماز ادا کر رہے ہوں اور اگر ہم اپنے ہی خیمے کے اندر اپنے ہی ٹینٹ کے اندر اپنے گروپ کے ساتھیوں کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہوں تو یہاں پر ظہر کو ظہر کے وقت میں پڑھنا ہے اور عصر کی نماز عصر کے وقت کے اندر پڑھیں گے عام طور پر تو ہم اپنے خیموں میں رہیں گے اپنے ٹینٹ ہی میں رہیں گے لہذا اپنے خیمے کے اندر ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں ادا کریں اور عصر کی نماز عصر کے وقت میں ادا کریں تو سوال کے بعد جب مشورہ ہو جائے مشورے کے مطابق ظہر کی نماز اپنے خیمے کے اندر ہم جماعت کے ساتھ ادا کریں گے اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد وقوف ارفا کرنا ہے وقوف کے معنی ہوتا ہے ٹھیرنا ہم اپنا یہ وقت میدان عرفات میں گزاریں گے اور آج یہ عرفا کا دن بڑا مبارک دن ہے بہت مبارک دن احادیث مبارکہ میں اس کے بڑے فضائل آئے ہیں چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ جب عرفہ کا دن ہوتا ہے تو حق ال شاہوں پہلے آسمان پر تشریف لاتے ہیں پہلے آسمان پر تشریف لانے کا مطلب یہ ہے کہ خاص رحمت اللہ تعالی کی بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے آسمان اول کے اوپر تشریف لانا جیسا ان کی شان ہو اس کے مطابق جلوہ و افروز ہوتے ہیں اور فرشتوں سے بطور فخر کے فرماتے ہیں کہ میرے ان بندوں کو دیکھو میرے پاس میرے دربار میں اس حالت کے اندر آئے ہیں کہ ان کو اپنے نصر کے بالوں کی پڑی ہے نہ اپنے بدن کے اوپر کپڑوں کی فکر ہے سر کے بال بکھرے ہوئے ہیں بدن کے اوپر اور کپڑوں کے اوپر سفر کی وجہ سے غبار اور دھول پڑی ہوئی ہے لیکن ان کو کوئی پرواہ نہیں بس میرے عاشق ہیں اور اپنے عشق کو ظاہر کرتے ہوئے لبیک لبیک کی آواز چاروں طرف سے آ رہی ہے دور دور سے چل کر آئے ہیں کوئی بلیک بن سے پہنچا کوئی لندن سے پہنچا کوئی انڈیا سے پہنچا کوئی پاکستان سے کوئی افریقہ سے کوئی امریکہ سے نہ معلوم کہاں کہاں کے کہ لوگ من كل فج نعمیق واضح في الناس بالحج یاتو کا نبی کریم اللہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا تھا جب وہ بیت اللہ کی تعمیر کر کے فاروق ہوئے کہ آپ حج کی اذان دو لوگ تمہاری اس حج کی اذان کا جواب دیں گے روحوں کی شکل کے اندر موجود تھے اس وقت تمام کے تمام اس وقت جن جن لوگوں نے اس کے اوپر لبیک کہی ہے اللہ پاک ان کو حج نصیب فرماتے ہیں اور جتنی مرتبہ لبیک کہی ہوگی اتنے ان کو حج نصیب ہوں گے اللہ ہمارا شمار بھی ان پاکیز اور روحوں کے اندر فرما دے کہ جنہوں نے لبیک کہی ہو اور بار بار کہی ہو کہ اس کی برکت سے اللہ رب العزت ہم کو وہاں کی بار بار حاضری نصیب فرما دیں اور وہاں کی برکتیں ہم سب کو نصیب ہو جائیں تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ دور دور سے منکل فج نم اکچل کر آئے ہیں سواریوں پر آئے ہیں کاروں کے اندر آئے ہیں اس زمانے کے اندر اونٹ کے اوپر آتے تھے اور اُس تو پیدل جاتے تھے حضرت نہنس رحمۃ اللہ علیہ اللہ وک حضرت گنگو رحمت اللہ علیہ کا قافلہ کس شان کے ساتھ پہنچا ہے اور کیا حالت ہے ان کی اللہ ہم کو بھی اپنا خشک نصیب فرما دے اللہ پاک فرماتا ہے کہ اتنے دور دور سے آئے ہیں صرف میرے لیے اپنے گھر کے آرام کو چھوڑا تکلیفوں کو برداشت کیا مجاہدوں کو برداشت کیا اپنے تمام کپڑے اتار دیے بال بکھرے ہوئے ہیں نہ تیل کی فکر ہے نہ آئل لگانے کا کوئی خیال ہے بس لبیک لبیک اے میرے فرشتوں تم گواہ رہو میں تم کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کے گناہ معاف کر دیے تم گواہ رہو اس بات کے اوپر فرشت عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ فلاں شخص ہو اور یا فلاں عورت تو بہت گناہوں کے اندر مبتلا ہے اس کا تو کہنا ہی کیا گناہوں کی کوئی लिमिट اس کے یہاں ہے ہی نہیں اللہ اختعالی شان و فرماتے ہیں کہ میرے فرشتوں میرے رحمت اس سے بھی آگے ہے میرے رحمت کا ذریعہ ایسا دریا ہے کہ جس کا کوئی کنارہ نہیں انہوں نے گناہ کیے ہوں گے کیے ہوں گے لیکن آج تو وہ نادم بن کر میرے دربار میں حاضر ہیں ان کے زبان کے بر وہ ایک لبیک کی سدائے ہیں میں نے ان کی بھی مغفرت کر دی سبحان اللہ کیا شان ہے حاجیوں کی اللہ پاک حاجیوں کو اس کی قدر نصیب فرمائے اور جانے والوں کو اللہ رب العزت صحیح ندامت استغفار کی توفیق ادا فرمائے انشاءاللہ میدان عرفات میں اس شان سے جب ہم جائیں گے ندامت کے ساتھ استغفار کرتے ہوئے اللہ کی رحمت کے امیدوار بن کر انشاءاللہ وہاں سے خالی ہاتھ نہیں آئیں گے ہمارا دامن بھرا ہوا ہوگا اور اللہ رب العزت کے رحمت کے دریا میں ہم غوطے لگا کر وہاں سے واپس لوٹ رہے ہوں گے اللہ کو نصیب فرمائے ایک حدیث تو یہ ہے کسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے حق شان ہو فرماتے ہیں کہ یہ میرے بندے بکھرے ہوئے بالوں والے میرے پاس آئے ہیں میری رحمت کے امیدوار بن کر آئے ہیں یہاں آنے کا کیا مقصد ہے اپنے گھر کو چھوڑا ہے کس کے لیے چھوڑا میری رحمت کی امید کے اوپر چھوڑا ہے پھر اللہ تعالیٰ بندوں سے خطاب کر کے ارشاد فرماتے ہیں اے میرے بندوں اگر تمہارے گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہو آسمان کی بارش کے قطروں کے برابر ہو تمام دنیا کے درختوں کے پتوں کے برابر ہو اللہ اکبر کون گن سکتا ہے ریت کے ذرات کو آسمان سے نازل ہونے والی اور برسنے والی بارش کے قطرات کو دنیا کے کمپیوٹر جمع ہو جائیں ناممکن ہے کہ وہ گن ڈالیں اور دنیا کے جتنے درخت ہیں اس کے اوپر کتنے لیڈز ہیں کتنے پتے ہیں ان پتوں کے برابر بھی اللہ پاک فرماتا ہے کہ اگر تمہارے گناہ ہو میری رحمت بہت وسیع ہے میں نے تمام تمہارے گناہ بخش دیے جاؤ یہاں سے بخشے بخشائے اپنے گھروں کو چلے جاؤ اللہ اکبر اس لیے ایک اور روایات میں آتا ہے کہ میدان عرفات میں اللہ رب العزت جتنی کثیر مقدار میں لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے اتنی مقدار میں کسی اور دن آزادی نہیں ہوتی بڑا مبارک دن ہے شیطان انتہائی ذلیل خوار ہو جاتا ہے اس رحمت کو دیکھ کر اس لیے وہاں پہنچ کر ہم کو بہت ہی عافیت کے ساتھ بشاشت اور بہت طلب کے ساتھ اپنا یہ وقت گزارنا ہے اب وہاں کیا کرنا ہے ان شاء اللہ ہندی مجلس کے اندر کچھ باتیں آپ کی جائیں گی اللہ پاک ہر حاجی کو رب کریم اپنے کرم سے میدان عرفات کی بخشش اور مغفرتوں سے مالا مال فرمائے رحمتوں سے بھرپور حصہ ادا فرمائے اور رب کریم کسی کو معروم نہ فرمائے کوئی نہ کوئی نیک بندہ وہاں پر ہوتا ہی ہے اے اللہ کسی نہ کسی نیک بندے کی برکت سے تمام کے حج کو قبول فرما اور ان کی دعاؤں کو ان کے حق میں ہمارے حق میں پوری امت کے حق میں قبول فرمائے آمین سبحان اللہ بحمد سبح اللّہ کا ون شد اللہ الہ اللہ عنط وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل الطاعد والجمعين سبحان ربك رب العزة وما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين